الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوقل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وقال تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا میں یہ آیت جو رکھی ہے اس میں اللہ تعالی نے انسانی زندگی کا مقصد بیان کیا اور اسی کے اندر وہ جگہ بھی بیان کر دی ہے وہ موقع بھی بیان کر دیا ہے وہ ٹوائی لائٹ زون ورمودا ٹرائنگل جہاں انسان گم ہو جاتا ہے دوسری پٹلی پہ چڑھ جاتا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا بڑا خطرناک زون شاسرمایا دنیا میں تم جو کچھ بھی دیے گئے پوتی تم تمہارا اپنا نہیں دیا تمہیں تھام چاول حیات دنیا تو وہ تو دنیا کی زندگی کا گزارا ہے تو زندگیاں تو دو ہیں دوسری زندگی کا سامان کہاں ہے ہم تو دو زندگیوں پر ایمان رکھتے ہیں ایک زندگی کا یہ چھوٹا سا فیز دیباچہ ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے اندار ال آخرت الح الان یہ تو بس چپکی بجاتے گزر جاتی ہے زندگی. اصل زندگی جو زندگیاں دو ہیں ایک مرنے سے پہلے ایک مرنے کے بعد ایک لائف آفٹر ڈیتھ بھی سلمان ایمان رکھتا اگر دوسری زندگی پر ایمان ہے تو دوسری زندگی کا سامان کہاں ہے اگر سامان نہیں ہے تو ایمان نہیں مزاق کر رہے جو تمہیں باپ دادا سے دار ملا تھا ت نے لے لیا اس کو لیکن خود تمہیں یتین نہیں یہ تم پر بلین ایک الزام ہے کہ تمہارا ایمان بلا کرا ہے خام خاں تمہیں بدنام کر رہے ہیں حیر نہیں ہے تو سامان شو کرا کوئی آدمی بھی کہتا جی میں پاکستان جا رہا ہوں پاسپورٹ شو کرا ٹکٹ شو کرا تمہاری شاپنگ بتائے گی کہ تم پاکستان جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے آپ کسی کو بازار میں دیکھے بکسا بڑا سا اٹھایا ہوا ہے ادھر بھی تھیلا لٹکایا ہوا ہے وہ نہ بھی بتایا تو پتہ چل جاتا ہے صاف ستھری جا رہا ہے سامان بتاتا ہے جن کا ایمان بلاخرا تھا ان کی شاپنگ بتاتی تھی تو وہ جا رہے ہیں وما او تی تم من بھی سونا چاندی زیورات بہترین لباس بہترین محلات قبر میں تو کوئی نہیں نہ لے کے گیا فمتا اُل ہایا دنیا زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرات من الزاب والفضت والخیل المصومات والانعام والحر ذالک مطاول حیات الدنیا لیے لمبی لمبی مرسیدیز وہ مارکوز کی کتنی ساتھ لے گئے یہی لے گئے نا اور بھی ڈیر سارے مارکوز ہر پتھر اٹھائیں تو نیچے ایک مارکوز تھے مارکوز سے بھی کان کترنے والے ہم اتا حیات یہ گھوڑے بھی یہی رہ جائیں گے یہ گاڑیاں بھی یہی رہ جائیں گی اولاد بھی یہیں رہ جائے گی بیویاں بھی یہیں رہ جائیں گی سونا چاندی بھی یہی رہ جائے گا لے کے تو کیا جائے گا اگر تو مٹیریل لے کے جانا ہے ڈیڈ اسٹف ساتھ لے کے جانا ہے تو پھر تمہا, تم سے زیادہ خسارے میں کوئی بھی نہیں ہے اس لیے کہ وہ کپڑا جو تو زندگی بھر نہیں پہنتا ہے تمہیں کم سے کم قیمت کا کفن پہنایا جاتا کوئی نہیں کہتا دس درم والی بوجھ چیز کو پہنایا جائے تین روپے تین درم کا یہاں وہ میٹر ملتا ہے وہ کپڑا خریدا ہمیں مردوں کے لیے خواتین والا ذرا گاڑا ہوتا ہے چار درم کا ملتا ہے مردوں کا کفن تین درم کا ملتا ہے ہم تین درم کا پہنتے ہیں یہاں ملتا ہے؟ بائیس درم کا میٹر سیونٹی فائیو درم کا میٹر اگر تو مٹیریل لے کے جانا ہے تو تین درم کا میٹر کتنے گز لگتا ہو یہ افلات آکیلون عقل سے کام نہیں ہمارے پنجابی شاعر نے ایک شیر کہا پنجابی سمجھتا ہے اس کے مزے اس کی ڈیپ کتنی کا ملک ادم تانے ننگے پنڈے وڑدائے ادم سے یہاں ننگا نگا بادشاہ کا بیٹا بھی اسی طرح ننگ منگا غریب کا بیٹا بھی پھر خال چڑھنے شروع ہو جائے کیمتی کپڑا ہو گیا تو پھر وہ بابو کا بیٹا ہو گیا کام کپڑے ہیں تو وہ پھر کسی کا پرغٹ ہے پھر کوئی اس کو نہیں کہتا بیٹا ننگا آتا اور جب جانے لگے تو دیکھو اس کے پاس ہے کوئی آدمی یو ای میں بیس سال 30 سال پچاس سال گزار دے اگر پاکستان آؤٹ ہو کے جا رہا اور اس کے پاس کرایا بھی کوئی نہیں ہے دو مہینے گزارا کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو کوئی نہیں کہتا اس کے جتنا زیادہ عرصہ رہا ہوگا اتنا بڑا ناکام اور اتنا بڑا بے وقوف ثابت دیکھا یہ جاتا کہ جب جا رہا تو کیا پاس آیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں نبے ہزار کی اکاموڈیشن اتنی لمبی گاڑی تھی اتنا بڑا آفس تھا اتنے ایسی لگے ہوئے تھے اتنا اسٹاف تھا اس کو کوئی نہیں دیکھے گا دیکھے گا یہ کہ صاحب جو چیک لے کے ساتھ جا رہے ہیں وہ کیا اس سے آپ کی کامیابی اور ناکامی کو ناپا جائے گا اگر اس سے ناپو تو قبر میں کچھ نہیں تھا کیا لاتا ملک ادم تش جہانے ننگے پنڈے وڑدا ہے بندہ ایک کفن دی خاطر کتنا پینڈا کر ہے؟ آسمان سے زمین پر آیا زمین پر جگہ جگہ ملک ملک کے دھکے کھائے پلٹ کر پھر آسمان کی طرف جا رہا ہے ایک کفن اس کے پاس کتنا گھاٹے کا سودا ہے؟ کتنا پینڈا کیا اس تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا وہ سینکڑوں میں ہے یا ملینز اینڈ بلینز میں سب اسی دنیا کے لیے ہے اور وہ بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے بھارا اپنا نہیں آم ممال اللہ اللہ آتاکم انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے دنیا میں تو اس نے ہم کو دے دیا آخرت میں وہ نہیں دے گا تمہیں کمائی کرنی آخرت میں نہیں دے گا یہ جو دنیا میں دیا ہے نا اسی میں سے آخرت کے لیے تمہیں کمانا پڑا تمام باپ بچے کو الگ کرتے نا دو چار مہینے کا وہ خرچہ لے دیتے ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں اب بیٹا خود کماؤ راجے چلاؤ گاڑی آخرت میں وہ نہیں دے گا جو بھیجو گے وہ سمیٹ کر رکھ دے وَمَا ما تو خَيْرٍ ساجدو اللہ جو کمائی کرو گے اللہ کے پاس موجود ہوگی آگ کماؤ گے اسی طرح اس کو جلتی رکھے گا بجنے نہیں دے گا جنات کماؤ گے نہریں کماؤ گے کوئی کمی نہیں کی جائے گی زیادہ ہی دے گا لیکن کمائی تمہاری ہوگی لال آپ دیکھتے ہیں عذاب کی ایک پوری لسٹ آئی پورا رفو چل رہا ہے عذاب یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا یہ پھر کیا کہا ظالما کدا مت یادا یہ تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا میں نے کچھ وہ معلوم نہ یہ آگ میں نے نہیں جلائی زوکو اذابر حریق ایک دو ہوتی ہے نا آگ آگ میں جل جانا ایک تکلیف جلنے کے بعد شروع ہوتی کو ہاتھ لگ گیا فوری ایک درد ہوا اپنے ہاتھ ہٹا لیا اس کے بعد جب پنجابی میں وہ چلاؤ کے مارتی ہے نا جگہ اس کا نام ہے حریق وہ جو درد جلن کا لہذا اس کا ترجمہ کرتے ہیں چکھو عذاب جلن کا جلنے کا نہیں جلن کا اسی لیے اللہ میں چمڑی ختم نہیں ہونے دوں گا ہمارے ڈاکٹروں کو آج پتا چلا کہ وہ سینسر جو سینسز آپ کے جو درد محسوس کرتے ہیں وہ انسان کی چمڑی کے اندر ہو فرمایا کل جد جلود ہوں بد زننا ہوں جلود ان جلے گی ہم نہیں پھرا دیں نہیں العذاب کہ عذاب چکر ہے تو فرمایا زوک عذاب الحریق جال کا بے قدمت یداکا یہ تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا میاں اپنی کمائی فرمایا وہ جو کٹھا کیا ہوگا ولہفت والا فبشر علیم سونے چاندی کو سمیٹ کے رکھتے اس میں سے زکات نہیں دیتے اللہ کا حق نہیں نکالتے یوم چکوا بے یوما یقما علیہ فی نارے جہنم جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا وہ سونا چاند یوما یق ما الحنما پتوک بہا جاہ ونوب ہو و ظہور ہو اس کے بعد پھر اس کی مور ماری جائے گی تو جس کا جتنا زیادہ ہوگا مور ذرا بڑی بنے گی منہ پہ بھی ماری جائے گی کروٹیں جو ہے ان کو بھی چند کیا جائے گا آپ کو پتہ یہ اونٹ وغیرہ کو یہ بدو کرتے ہیں. نشانی لگانے کے لیے جلا کے سریا لگاتے ہیں. مور وہ موریں لگائی جائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ یہ بلینر صاحب جا رہے ہیں ان کے پاس اتنا سونا تھا مور دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ کتنا سونا تھا ان کے تو کیا کہا <سؤال> حَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَزُوْقُ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ صاحب یہ مور آپ خواف لے کر آئے یہ تمہاری اپنی وہ جب سھانپ بن کے گلے میں لپٹ جائے گا اب بھی اگر کوئی آدمی خواب میں سھانپ دیکھے یہ دولت کی نشانی خزانے کی نشانی اور اس کی دوسری انتہا دیکھیں اگر کوئی خواب میں گندگی دیکھے بول براز دیکھے تو اس کو بھی ڈیکوڈ کر کے کیا کہتے دولت آئے گی خواب میں جی بڑی میں نے گندگی دیکھی ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کا دولت آئے گی یہ ہے اصل حقیقت دولت فرمایا وما اچھی تم من نہیں ہم حیات دنیا متا کہتے ہیں پونچی کو میرا یہ جو کچھ تمہارے پاس سب نظر آ رہا ہے یہ تو ہے اس دنیا کا سامان ہمیں ذرا دکھاؤ تو صحیح وہ جو دوسری دنیا تم مانتے ہو دوسری زندگی تم مانتے ہو وہ سامان کہا جانا ہے تو وہ ٹکٹ ویزا شو کراؤ آخرت میں جانا ہے تو وہ کام آخرت کا سامان بہلول مجنون تھا ہارون صاحب مذاق کیا کرتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایک دنوں سے کہا کہ بہلول اگر تمہیں کوئی اپنے سے زیادہ بے وقوف آدمی نظر آ جائے تو ایک سونے کی انہوں نے سلاخ دی گولڈن راد جو آدمی تمہیں اپنے سے زیادہ بےوکوف نظر آئے اس کو یہ دے دینا انہوں نے مزاق کیا اس کے ساتھ مہینے دیے چھ بہلول سلاخ لیے گھوم تارا بہلول کو اپنے سے زیادہ کوئی بے وف نہیں چاہ نے بلایا پندرہ دن رہتے تھے اس نے کہا بہلول وہ کیا بنا کہتا کہ ابھی تک جیب میں ڈالے گوں گا لیکن اللہ کرے گا مل جائے گا پندرہ دن رہتے اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ بہلول پتہ نہیں ہماری تمہاری ملاقات ہو یا نہ ہو میں بیمار ہوں اب چل چلاؤ جانا ہے جانا ہے کیا جا پھر آپ کب آئیں گے آپ تو آنا نہیں ہمیشہ رہی رہوں گا. امیر المومنین کوئی سامان آگے آپ نے کوئی محلات تعمیر کیے ہوں کوئی گھر بنایا ہو لونڈیاں غلام وہاں بھی کوئی انتظام کیا ہے کچھ نہیں نے فوراً کو راڈ جیب سے نکالا بادشاہ کے آپ میں پکڑا کہ آپ اس کے زیادہ مستحق امیر المومنین آپ شکار کرنے جاتے تو ایک مہینہ پہلے خیمے لگ جاتے بادشاہ جا آ رہا ہے اور جہاں ساری زندگی کے لیے جا رہے ہو وہاں کوئی نہیں سامان لگایا آپ سے زیادہ بے کون وہ تو اس زندگی کا سامان ہے آگے کا کہ آگے کا اس میں سے کمانا میں نے نہیں دینا لہذا کیا الفاظ آتے جزا بما باغ کانو یک یہ کما کے لائے کسب ہوتا ہے کمانا جزا بما کن تم تعملون جنت دی تو فرمایا یہ تمہارے عمل ہے میاں آگ دی تو کہ بات ہے ڈرتے کیوں بازار سے آدمی لے کے آئے گوبی گھر والی کو پکانے کے لیے دے اور جب وہ پک کے ٹیبل پہ آئے تو بندہ اٹھ جائے پھر کیوں سرکار گوشت لے آنا تھا یہ آپ کا اپنی لائی ہوئی گوبھی ہے اب ٹیبل پہ آئی ہے تو بادی ہو گئی بازار سے لاتے ہوئے پتہ نہیں تھا فرمایا جب وہاں کمائی کر رہے تھے تمہیں پتہ نہیں تھا جھک چک اس کو آپ اور فرشتوں نے کہا کہ تھوڑا سا اوپر سے بھی ڈالو مشاوی ش وجوہ یش ول وجوہ تم سب فوک را سے ہیل امیم پلاؤ بھی اور اوپر تھر سے بھی ڈالو یو تھرو بھی معافی وہ تو نہیں والر سے بھی پکے اور اندر سے بھی پکے کیا جزا ام دما کن تم یہ تم کما کے لائے اب تو اسی میں رہنا پڑے ونا دو یا مالک لے یق علئی نہ کیا دعا کریں گے پکاریں گے مالک اپنے رب سے کیا ہمیں مار دے اور موت اللہ کی رحمت ہے لہذا جہنم میں نہیں ملے گی جہنم میں رحمت کا کیا گزر ہے اس لیے مرے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ مرحوم کہ اس پر رحمت ہو گئی مر گئے موت تو رحمت یا مالک کو لے یق علائی نہ رب اب مرنا نہیں ہے میاں آپ تو اسی طرح رہنا ہے مار گئے تو جان چوت بھی نہیں ملے گی نہیں جائے گا وہاں کمایا جائے گا دنیا تم کہتے ہو میں کما رہا ہوں تم دنیا کما نہیں رہے ہو میں دیا جا رہا بہانا بنا ہو جیسے والد بچے سے کہ ہے میری ٹانگیں دبا میں تمہیں ایک روپیہ دوں گا اور بیٹا بعد میں کہ میں نے کمائی کی ہے یہ اس نے دیا ہے اپنی اپنی محنت پہ ہو اگر یہاں پہ تو پھر ہمیں ہر ایک یہاں ملینر نہ بیٹھا ہوا ہو ہماری مرضی نہیں چلتی کسی نے کسی کی چوتی زیادہ کھولی ہوئی ہے کسی کم کھولی ہوئی ہے اور وہاں اس نے اس کو فری کر دیا اپنی مرضی سے نہیں اِن نہ ربا کا رزقا لے مہینے چاہو فرمایا والا صلاح لا کا لے عبادت پروردگار اگر سارے بندوں کا رزق کھول دے تو زمین میں یہ بغاوت کر دے بغاوت پھیل دے کوئی کسی کی مانے ہی نہیں نہ کوئی ٹیکسی چلائے نہ کوئی سندور پہ کھڑا ہو کے آگ پہ روٹیاں پکائے نہ کوئی جوتا گانڈے ہر کوئی اس کا میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی ہم دیے گئے وماٹی تو میاں جو دیے گئے ہو وہ تو ہم نے تمہیں دنیا کا سامان دیا آخرت کا نہیں دیا اور آخرت تمہیں اسی میں سے کمانی اگر ایمان ہے اگر جانا ہے دو زندگیوں پر ایمان ہے تو دو زندگیوں کا سامان بتاؤ آدمی نے دو بیویاں کی ہوئی وہ جو بازار سے سامان خرید کے لے کے آتا اس چیز میں پتا چل یہاں سے جب جاتا تو پتہ ہے یہ ایک کا جوڑا ہے یہ دوسری کا جوڑا ہے یہ ایک کے جوتے یہ دوسری کے جوتے یہ ایک کے لیے فروٹ یہ دوسری کے لیے فروٹ سامان بتاتا ہے کہ دو ہیں دو پہ ایمان ہے تو سامان چھو کراؤ دوسری تو سارا کچھ جو کچھ ہے زندگی کا وہ کافر کو بھی ملا ہوا ہے جو سب کچھ تم کر رہے ہو کافر بھی کر رہا ہے کپڑے بھی پہن رہا ہے مکان بھی بنا رہا ہے کھا پی بھی رہا ہے یہاں کی زندگی کا تم کہتے ہو کہ تمہارا ایمان ایک ایکسٹرا چیز پر ہے اور وہ ہے آخرت پر ایمان لائف آفٹر ڈیتھ میں مر کے مٹ نہیں جانا میں کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں اگر یہ ایمان تو کھاؤ یہاں ساٹھ ستر سال ساٹھ ستر سال کیا ہم کماتے گزر جاتے ہیں ہمارے پچاس سال ساٹھ سال چالیس سال کماتے گزر جاتے ہیں ریٹائرڈ ہو کے گھر جا کے دو چار سال ہی ہوتے ہیں ان میں ہمارا کبارہ ہو جاتا ان دو چار سالوں کی ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بال سفید ہو جاتے اس خوف سے کہ مستقبل جو کسی نے کہا کہ گزر جاتی ہے ساری عمر مستقبل کے خدشوں میں اور گزر جاتی ہے ساری عمر مستقبل نہیں آتا وہ جس قبل کا تمہیں ڈراوا ہوتا ہے کہ یہ میں اس لیے سمیٹ کے رکھ رہا کہ جب کمانا بند کروں گا اور تو بند کبھی بھی نہیں کرتا جب بھی ہوتا ہے رن آؤٹ ہی ہوتا ہے جاتے ہوئے کوئی ذرائع لا کے پڑتا ہے سرکار پلٹ میری جان کدھر جا رہے ایک ادارے سے ساٹھ سال کے بعد پینسٹھ سال کے بعد ریٹائرڈ ہوئے تو دوسرے میں پہلے درخواست گسائی ہوئی پرائیوٹ والے سمیٹا ہوا اس لیے ہے کہ جب میں کمانا بند کروں گا اور بند نہیں کرتا کماتا کماتا کبر میں چلا جا اور اس دن کا ڈر کہ جب میں کمانا بند کروں گا تو کہاں سے کھاؤں گا اس ڈر نے شوگر بھی کر دی ہے ہائپر ٹینشن انٹینسو ہارٹ ڈیزیز ہائی بلڈ پریشر ساری بیماریاں اس ڈر سے ہیں جس کو ڈر نہیں ہے اس کو بیماری نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں لگے ایک وقت کا بچا کے دوسرے وقت کو نہیں رکھتے سامان کہاں سے کماؤ کمائی کرنی وہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان انسان کی ضرورت کی جتنی چیزیں لگزری نہیں فیل واقع بیسک نیڈ آکسیجن ہے سمندر ہے آکسیجن کا چودھری صاحب سے مانگنے کی ضرورت نہیں کھلی دیو پانی ہے دریا بہائے ہوئے انسانی بنیادی ضرورتیں پروردگار نے عام کی مصیبت ہے تو خاص کے اندر اگر وہ زندگی ہماری ضرورت ہے تو پروردگار نے اس, کو اس کی تیاری کو اتنا عام کیا ہوا ہے کہ ایک پتھر پیپسی کی ایک ٹوٹی ہوئی بوتل اللہ وہ بھی لے لے ٹوٹی ہوئی وہ بھی لے لیتا ہے میرے بندے کی ضرورت ہے بڑی لمبی زندگی رستے سے اٹھا کے ایک طرف رکھ دو آگے چلی گئی یار بندے کو یہ اللہ تعالیٰ صلاحیت دے دے کہ وہ پتھر کو ہاتھ لگائے اور وہ سونا بن جائے تو سارا دن وہ پتھر نہیں دھوتا رہے گا تیرے آنکھوں میں تو اللہ نے وہ صلاحیت دیا پتھر رستے سے اٹھا کے ایک طرف رکھ دے وہ سونے کا ہو گیا تیرے دیر ٹوٹی بوتل اٹھا کے رکھ دے کاٹا رستے سے ہٹا کے ایک طرف رکھ دیں ہمارے یہاں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گاؤں میں پتیسا بیچنے والے آیا کرتے تھے لوہا لیتے تھے یہ گھی کے پرانے ڈبے وغیرہ جو تھے تو بچے کیونکہ گاؤں میں کچھے مکان ہوتے تھے تو کچھے مکانوں میں جو پرنا لگتا تھا وہ یہی ڈبے کو کاٹ کے تو سیدھا کرتے کے وہ تین کا لگا کرتا بچے رات کو چڑھ کے مکانوں کی چھتوں پر وہ پرنا اخا کے صبح بیچ کے پتیسا کھا لیا تھا لہٰذا لوگوں کو بےچاروں کو جس دن وہ آتے دو چار مہینے کے بعد ایک دفعہ وہ آتا تھا پتیسے والا تو پھر اتنے دن ایمرجنسی لگی رہتی ریڈ الرٹ اپنے اپنے پرنالوں کی حفاظت کرو بھائی ذرا رات کو دلی بھی چھاپ پائے دور کے اوپر چڑھنے کو پرنالا اتارا او بھائی یہ پتھر پتیسے والے کی طرح پتھر رستے سے تھا ایک طرف سے مسلمان جا رہا ہو پتھر رستے میں پڑا ہو. کانٹا رستے میں پڑا ہو چیچا رستے میں پڑا ہو. اور وہ گزر جائے کا مطلب ہے اسے نہ دوسری زندگی پر کوئی ایمان ہے نہ اسے کوئی ضرورت محسوس ہے سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر تو خجور کی ایک گٹڑی دیکھ اس کو دبانے بیٹھا ہے اور قیامت آ گئی سور پھونک دیا گیا جلدلا شروع ہو گیا فرمایا دبائے بغیر نہ اٹھنا آدمی سوچے اب اس نے کب لگنا قیامت ہوگا جو آ گئی اب یہ کب کھجور بنے گا پھل لگے گا لہذا یہ گٹھلی اب ہے فرمایا نہیں بیکار نہیں نمال مالو بنیاد تیری کھجور لگ گئی اس گٹھلی کو این قیامت بپا ہو گئی اب اس نے پھل نہیں دینا پھر بھی بیکار مت سمجھو نیکی کے کام میں کوئی کام نیکی والا ہو تو حضور پیتی کو نہیں کہتے تھے یہ کام کر دیں خود اٹھتے لشکر جہاد سے پلٹ کے آ رہا ہے رستے میں پڑاؤ کیا ہے صحابہ کی ذمہ داریاں تقسیم ہوئی ہیں سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں لے لی ہیں لیکن لکڑیاں اکٹھی کرنی پڑاؤ کے لیے آگ جلانے کے لیے یہ کسی کو یاد کوئی نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا صاحب آپ کوئی خیمہ لگا رہا ہے کوئی گوڑوں کو پانی پلا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا محمد مصطفا صلی, صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لا رہے صحابہ دوڑے اللہ کے رسو یہ کیا, کیا, کیا آپ نے نے فرمایا میں بھی نیکی کا اتنا ہی محتاج ہوں جتنے تم آئی ایم نی وہاں بھی بے نیازی نہیں ہے قدرت کی نگاہیں بھی چہرے کو تکتی بے نیازی وہاں بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کے دائیں طرف جو تھا بیٹھے ہوتے تھے تھوڑا سا بچا کے ان کو دیا کرتے تھے تبرف کے طور لالک کی صحابہ کے نبی کا جیسا کھانے پینے ان میں ہو رہی ہوتی تھی مسابقت اندر سے حجرے سے آواز آتی ہے سلمہ سلما رضی اللہ تعالیٰ نے آتی کہ اپنی ماں کو نہیں بولنا کچھ بچا کے اندر بھیج دینا یہ اس نے اخلاق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے یہاں تو بڑے سے بڑا مفتی ہو تو گھر میں تو تبر ہی ہوتے ہیں۔ یہ چارم جو بھی ہوتا ہے یہ باہر ہوتا ہے مفتی مولانا علامہ باہر گھر والی کے لیے کچھ نہیں ہوتا اڑنے والا ولی اللہ بھی ہو تو گھر میں وہ پروٹوکول نہیں ملتا وہ سارا کچھ باہر والوں کے لیے ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمال حسن کا موجود ہے تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تعالیٰ ادھر سامنے بیٹھے ہوئے حضور نے اپنی روٹین کے مطابق پکڑا دیا پانی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا کہ اگر تون کو دے دے تو اچھا تو بچہ ہے وہ بڑے اگر تون کو دے دے وہ پہلے نے سینے کے ساتھ گلاس لگا لیا فرمایا اللہ کے رسول جتنا محتاج ابو بکر ہے اتنا ہی عبداللہ دی نیکی میں کوئی متنازع کسی م... م... کو کوئی فوقیت نہیں ہے میرے رب نے کہا وفی زال کا فلیف کر اللہ کے رسول اس میں تو نفا نفی کی اجازت اللہ نے دی آپ نے فرمایا اللہ نیکی میں اس کی خیر کی ہر کو اور بڑھا ہمارے یہاں جگہ بنتی ہے صاحب میں تو دوسرے کو کہتے ہیں آگے چلے. دس نمازوں کا فرق ہے اور کہتا نہیں میں تو یہاں سے نہیں لوں گا پیٹرول جل جاتا ہے تم چلے گا دھکے مار کے آگے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لالم الناف ماسن اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ آزان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے لا مہ اگر انہیں قرآندازی کر کے کھڑا ہونا پڑے تو قرآندازی بھی کرے مگر کسی کو یہ نہ کھڑا کہ ہو کہیں کہ ٹھیک ہے تاس کرو ایک آدمی کی جگہ دو آدمی آ گئے کوئی کسی کو نہ کہے کہ آپ آگے ہو تاس کرو لم لیکن پتا چلے تب نا تو اس کی تیاری کہاں سے کرنی انہیں چیزوں سے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کسان جو ہوتا ہے مومن کو کسان بھی کہا گیا اور اس لیے کہا گیا کہ یہ اس زندگی کو بوستا ہے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اب دنیا مزرا تل دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ فارم جو یہاں بوگ گے فارم کے اندر قیامت کے دن بیٹھ کے کھاؤ گے مزے کے ساتھ اور کسان فارمر ہے دنیا ایک فارم ہے اور دنیا مزاعت الاخرہ کسان کیا کرتا ہے ایک بوری گندم بوتا ہے اس سے دس پیدا کر لیتا دس میں سے وہ ایک تو پھر بیج کے لیے محفوظ کر لے تو ہے آگے بھی بونا ہے تو کھانا ہے دو سال کا خرچہ رکھ لے گا باقی وہ بیچ کے اپنا دال نمک پیدا کرے یہ زندگی اگر وہ جو گوری پہلے اسے ملی ہے جہاں سے یہ سائیکل شروع ہوا وہ بیٹھ کے مہینہ اس کو ڈٹ کے کھا لیتا تو پانی مک نہ جاتا اگر وہ بوری نہ بوئی جاتی تو پھر گزارا نہ چلتا یہ زندگی ہمیں بونے کے لیے دی گئی ہے کھانے کے لیے نہیں دی گئی کھا لوگے تو مک جائے گی دال کا مطالع حیات حضا فرمایا تھا آگے بھائی بچاؤ بچت کرو بندے کی عقل اس کی بچت کے ساتھ ناپی جاتی جاتی کمانا کوئی فن نہیں ہے بچانا فن دادا فرمایا وحم صلاح واتون صرف نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں نماز بچاتے بھی بچت بھی کرتے کسی کا نام ہے ادھر سے پڑھ کے نکلے باہر مسجد کی سیڑھی پر کھڑے ہو کے پورے زمانے کی حبت کر دی وہ نماز تو گئی پتہ نہیں کتنے بلینک چیک دے گئے باہر نکلے وضو کیا مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے اندر آنے پر دل نہیں کر رہا ٹریفک چل رہی ہے خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں اندر آنے پہ دل نہیں کر رہا اندر بالی صاحب بیٹھے اتنی لمبی داڑی رکھ داڑ کے اندر کیا کرنا اس بے چارے دل تو باہر لگا یعنی جس طرح آپ دیکھتے نا نو انٹری کا بورڈ ہوتا ہے لگا ہوا تو آپ گاڑی سیدھی نہیں گھساتے قانون ٹوٹ جائے تھوڑی سی آگے کر کے ریورس کر کے گھسا لیتے ہیں، یہ ریورس مسجد میں آپ مو باہر ہوتا وہ بھائی صاحب باہر کیا جم گھٹا لگایا رستہ آپ نے بلاک کیا ہوا ہے لوگ آ رہے ہیں نمازی آ رہے ہیں تم بیٹھے ہو وجوہ کر کے اندر مسجد میں آؤ تمہارا حساب شروع ہو جائے تمہیں نیکی ملنی شروع ہو جائے اس وقت تمہارا وقت یہ بڑا قیمتی باہر رہ رہے ہو تو ضائع ہو رہا ہے بد نظری ہو رہی ہے شرابی ہو رہی ہے نیت کا خاتون جا رہی ہے وہ نیت نہیں کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کو ہاتھ نہیں رکھے ہوئے جب تک وہ نظر سے اوجل نہیں ہوئی انہوں نے اللہ اکبر نہیں کہا دیکھتے رہے جب اوجل ہو تو کہتے ہیں کھانا خراب ہمارا ایمان خراب کر دیا اللہ اکبر تو دیکھا کیا ہوا ایمان خراب ہو رہا ہے تو اللہ نے ڈھک ساتھ دی ہے آنکھ دی ہے تو بند کرو تو پھر کمائی نہیں بچت بھی کرنی ہے آفرت کے لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی اور اگر بائی دا وے میں غیبت کرتا کسی کی تو اپنی ماں کی کرتا تاکہ میری اگر محنت کسی کے کام آئے تو میرے اپنے کے کام آئے میری نماز جائے تو میری ماں کے پاس جائے گھر میں ہی فائدہ رہ جائے اگر راجا ہمارے جو اسلاف تھے ان کا یہ تھا کہ جب کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی تو منہ بند کر لیتے تھے ہو ناراضگی ہوگی تو منہ بند کر کے بیٹھ کوئی بات نہیں سیکھے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی نیکی اجرت چلی یہ ہوتی ہے بچ ٹھیپ ٹھیپ کے رکھنا جوڑ جوڑ کے رکھنا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان دیا گیا ہے آخرت دی نہیں جائے گی آپ کو کمانی جزام بما کن تعملون اور جزام بما کن تم بون یہ کمائی کر کے لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہبہ سے فرمایا کرتے کھجورے لگا رہے ہیں تو فرمایا کہ جو یہ کام کر لے اس کی جنت میں اتنی کھجوریں لگ جاتی وہاں کے بھی تو باغات سے جانے ہیں وہاں بھی تو کچھ لگانا ہے تو لگے گا ایک حدیث میں آتا کہ جنت تو چٹل میدان ہے جیسے ہمارے یہاں سکیمیں چلتی ہیں اسلام آباد کی بنا کے روایت میں مکان دے دیتے آپ اللہ خیر کرے گرحان کو بھی انہوں نے اسلام آباد میں شامل کر دیا تو وہاں بھی آپ کو یہاں کو تصویریں دکھا کے ٹی وی پہ تو پلاٹ کروا لیں گے ہمیں تو پتہ ہوتا ہے جب وہ دکھاتے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام آباد کہاں اور یہ کہاں ہے لیکن انہوں نے کاغذوں میں اس کو ضلع اسلام آباد میں ڈال دیا تو اسلام آباد ہو گیا اب تو وہ دکھاتے ہیں آپ کو جی بھیجیں آپ اور وہ علاقہ آپ دیکھتے ہیں بالکل ویران ہوتا ہے پہاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ دکھاتے ہیں آپ کو بلڈوزر لگا ہوا ہے اور اس کو بھر رہا ہے اور پھر وہ آپ کو ایک مصنوعی نقشہ دکھاتے ہیں جس میں پیڑ بھی لگے ہوئے ہیں اور اس میں سکول بھی بنے ہوئے ہیں اور پانی کی ٹینکی بھی اور پتا نہیں کیا کیا لیکن یہ سارے نقشے کب بنے گے مال بھیجو گے تو نا کیسی بن جائیں گے جنت تو اللہ نے آٹھ کر دی اب پودے لگاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا سبحان اللہ جنت کا پودا ہے جنت کا درخت ہے اور اتنا بڑا درخت کہ گھوڑا پانچ سو سال دوڑتا تو اس کے سائے کے نیچے سے نہیں نکل سکتا کیا لگتا ہے سارا دن گالیاں دینا سارا دن کہتے ہیں کہ گالی دینا گالی پھر کو دینا بھی نیکی نہیں ہے کوئی آدمی فران کو صبح بیٹھ جائے تصویر پکڑ کے فران کو گالیاں دینی اللہ کا دشمن ہے خدائی کا دعویٰ کیا تو اور یقین بھی ہے کہ کافر مرا ہے. باقی کسی کے بارے میں جو زندہ ہے کوئی پتا نہیں کب اسے ہدایت دے دے اسی لیے مولانا شریف علی خان بھی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کبھی کسی کافر کو بھی حکارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا پتہ نہیں کل مسلمان ہو جائے تو مجھ سے آگے نکل جائے اب تک زندہ کسی کا کوئی پتہ نہیں اس کے بارے میں تو شور بھی ہے قرآن کہتا ہے انارو یور ادونا گودو انشیا فرآون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے پھر بھی کوئی آدمی صبح سے لے کر شام تک فیران کو گالیاں دیتا رہے تو عبادت نہیں ہے یہ کس نے کہا مجد الفطانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے تو پھر ایک مولوی دوسرے مولوی کو گالی دے تو ثواب کیسے ہو سکتا ہے ایک فکا والا دوسری فکا والے کو گالی دے تو سواب کیسے ہو سکتا ہے اگر فران کو گالی دینا سواب نہیں ہے تو ابو بکر کو گالی دینا سواب کیسے ہو سکتا ہے پہلے تو کہاں سواب ڈھونڈ رہے اس چیز زبان حضرت تیس علیہ اسلام بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر پروردگار کسی بندے کو سونا بنانے کا فارمولا سمجھا دے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ آدمی سونا بنانے میں لگا رہے گا یا گوبر تھاپے گا سوریا تھپنا اس کے پاس دو چیزیں دو چیزوں کی اسکل سوریا بھی تھاپ سکتا ہے وہ گوبر کو بھی تھاپ سکتا ہے اپلے بھی بنا سکتا ہے سونا بھی بنا سکتا اب تم یہ بتاؤ کہ کیا وہ اپلے بنائے گا یا سونا بنائے گا نے کہا کہ حضرت وہ تو سونا بنائے گا دماغ خراب ہے اس اپلے بنائے گا اتنے ہی ٹائم میں پتہ نہیں کتنا سونا بنائے لا پھر یہ زبان جو اللہ نے تمہیں دی ہے یہ سونا بنانے کی مشین ہے اس سے اپلے مت تھاپو سبحان اللہ الحمدللہ اکبر لا حول ولا اللہ اکبر الحلہ قوت اللہ بل اخترفر اللہ ربی بن کل بن محتوب کلمتان خفیفتان چان خفیفان الانقی طان المیزان حبیبہ عند الرحمن سبحان صبح اللہ وبحمد صبح اللہ دو, دو کلمے ہیں خفیفتان طان الخان زبان سے بڑے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں گانے کتنے کتنے مشکل یہ آسانی سے خفیف خفیفان السان بہت ایزیلی آپ ان کو کنوے کر سکتے علی المیزان میزان پر ان کا بڑا وزن ہے اور تمہیں بڑی ضرورت ہے اور حبیبہ عند رحمان رحمان کو یہ بڑے پسند ہے کیا سبحان اللہ ہم بھائی سلفان اللہ اللہ یہ نہیں کہہ سکتے جن کا ایمان ہے ان کی کمائی دیکھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آفر عمر میں نابینا ہو گئے تو غلام کو ساتھ لے کر بازار میں جایا کرتے تھے اور وہ بازار یہ آج کے بازاروں کی طرح نہیں وہاں اس طرح کا خانہ نہیں ہوتا اس بازار میں مرد ہی ہوتے جاتے گھومتے واپس آ جاتے ایک دن غلام نے کہا کہ حضرت آپ جاتے ہیں تو لیتے بھی کچھ نہیں ہیں پھر بازار تو گھوم کے آ جاتے ہیں فرمایا میں لیتا تو ہوں مگر تو خیال کوئی نہیں کرتا کیا لے جانا کتنے آدمی کو میں نے سلام کیا اور کتنوں نے مجھ کو سلام کیا کتنے کو میں نے جواب دیا مجھے کتنوں نے دیا ہے میں یہی تو کمانے جاتا ہوں میرے گھر کون آئے گا مجھے سلام کرنے کے لیے میں کتنے سلام کیا اب جہاز تو رہا کوئی نہیں جن میں لالچ آخرت ایمان ہے جن کا آخرت کمائی کے کیا کیا ذریعے سوچتے فما او تھی تم منچ فمایا تو <تیمنا> ماں یہ دنیا کی زندگی پھر دیکھ پروردگار کیا تھا فرمایا کم یہ تیرے پاس اگر رہا نا تیری کسٹڈی میں رہا تو یہ ختم ہو جائے گا کیوں تم بھی ختم ہونے والا یہ بھی ختم ہو جائے گی تیرے ہاتھ میں برکت کوئی نہیں میں نے زندگی تو میں دی زندگی ختم ہو گئی آنکھیں دی کتنی خوبصورت دی وہ ضایا کر کے آ گئے دانت دی اسے وہ گرا کے آ گئے منہ بٹور کی طرح واٹس دی تیرے ہاتھ میں برکت نہیں ہے جو چیز تیرے پاس چلی جاتی اس دن سے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا اس کا بہتر علاج کیا ہے باپ اللہ کو دے دے بچ جائے گی ما آئندہ کو تیرے پاس رہے گی ختم ہو جائے گی وہ عند اللہ باق رب کے پاس چلی گئی تو بچ جائے گی رب بھی باقی رب کے پاس کی چیزیں بھی باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے ہدیے کا یہ ایک بکری آئی آپ نے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑائی اور فرمایا یہ لیں اور آپ چلے گئے نماز کا وقت تھا نماز پڑی پھر اس کے بعد مسئلے مسائل لوگ پوچھتے تھے پلٹ کے آئے تو آپ نے فرمایا آشا وہ بکری صاحبہ کیا کیا یہ ہوا کہنے لگیں ما باقی یا یہ باقی کے لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں ماں باقیہ مینہا اللہ اے اللہ کے رسول اس میں سے کچھ باقی نہیں بچا سوائے اس کی وہ جو ہاتھی ہوتی دستی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ کو بہت پسند تھی انہوں نے وہ کاٹ باقی اللہ کی میں دے نبی کا گھر ہے مالک نیمت آیا کچھ تھوڑی سی چیز بچ گئی تھی سونا تھا کچھ ساری رات نیند نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح آشا سے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ کو نیند نہیں ہے بدلتے رہے فرمایا عائشہ اس سونے نے مجھے سونے نہیں دیا میں نے کہا میں مر گیا تو اللہ کو کیا منہ ہوں گا نبی کے گھر سے سونا نکل دا. اس کے بعد بچ جاتا تھا تو مسجد میں رہ جاتے تھے گھر نہیں آتے گھر لے کے نہیں آتے تھے وہی بیٹھے رہتے اور فرماتے تھے ارش نہ یا بلال بلال ہمیں ذرا ایزی کرو ریلیکس کرو بھائی کوئی ڈھونڈو کہیں سے سواتی کوئی مستحق ڈھونڈو اور مل جاتا تھا تو کہتے تھے الحمدللہ اس کو دیتے تھے اور خالی ہاتھ گھر جاتے فرمایا عائشہ بکری کا کیا ہوا قالت ماں بقیہ منہا اللہ کتفہا فرمایا عائشہ بقیہ کل اللہ کتفا عائشہ ساری بچ گئی تو کہتے ہیں نا کوئی نہیں بچی تو اس دستی گئے باقیہ کلا ساری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے سبھی اللہ قلعہ دے بکری پوری کرو یہ ہے سوچ کا فرق ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے چلا گیا ما باقیہ کوئی نہیں بچ اور اللہ کہتا نہیں ما اند اللہ باپ وہی تو بچا ہے جو تیرے پاس ہے حصے مار مقرر کر دیے کہ نہیں کر دیے اللہ تر رہی تھا دیکھتا بھی ہے کہ تیرے مال پر حصے مقرر کر دیے کہ آج تیری آنکھیں بند ہوں تو اتنا فلاں اتنا فلاں ہے اتنا فلاں کیا کہا اللہ کے رتو صن اللہ علیہ وسلم برما کہ تیرا بہترین صدقہ کا بول ان صحیح ہو وہ صحیح تو صحیح بھی ہو بالکل فٹنس رپورٹ دے کے آیا ہو ہاسپٹل اور چحیحن. ابھی وہ دنیا کی وہ لالچ بھی باقی ہو جب بندے کو کینسر ہو جائے تو مر جاتے نا پتہ ہوتا ہے اب تو مرنا ہے چحیح. ابھی وہ مری نہ ہو تیرے اندر وہ میگنیٹ اندر ہو جو کھینچتے پیستے کو پیستے اور تو ہمت کر کے نکالے اور تجھے نفے نقصان کا غم بھی ہود کا اکن اور جب تیری موت آ جائے اور تج کزا لے پلان ان کازال فلان ان وہ کزا لے فلان ان وہ فلان اتنا فلاں کو دے دینا اتنا فلاں کو دے دینا میاں اب تمہیں یہ بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے وہ والے پلا وہ ہے ہی پلاں کا ہے وہ بانٹ دیں گے اپنی فکر کر تیرا کیا ہے وہ پلاں کا ہی اب سب کو بانٹے باپ کو دفن کر کے آتے ابھی مٹی گیلی ہوتی ہے بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے میں یہ لوں گا وہ کتنا بولوں گا ماں پہ دعوے ہو جاتے ہیں کیس ہو جاتے ہیں بھائیوں کے آپس میں کیس ہو جاتے ہیں پیچھے آپ نے ایک کیس لاہور کا سنا ہوا پولیس کی کسٹڈی میں جو انہوں نے مار دیے تھے یہ ہماری نئی گورنمنٹ آئے ہوئے دو چار دن ہوئے تھے تو اس میں پتا چلا کہ باپ کی جائیداد کی تقسیم پر یہ معاملہ چلا تھا 90 سال ہو گئے ہیں کتنے سو آدمی مر گئے ہیں دونوں خاندانوں میں یہ دونوں بچے آخری تھے ایک جو مر گیا اور ایک آپ دوسرا موت کا انتظار تھا ابا نے سوچا ہوگا میں بچوں کو بڑی جاگی جاگیر سی پری پارٹیشن یہ کوئی جاگیر تھی تقسیم ہوئی تو وہاں سے معاملہ شروع ہوا ایک بھائی نے دوسرے کوئی حق مارا وہ قتل کر شروع تو وہ بچوں کے قتل کے سامان بربادی کا سامان چھوڑ کے گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آنکھ اللہ کو دے دے تو بچ جائے قیامت تو تمہیں دے دے گا اللہ کو نہیں دو گے تو یہاں دنیا میں ہی رہ جائے گی اور پھر تو کہے گا رب بے لے ماں اللہ تم نے مجھے اندر کیوں اٹھایا ہے وقد کاد کن تو بصیرا میری تو آنکھیں تھی آنکھیں تھی تیری تو چھوڑایا تھی ان آنکھوں میں سے آنکھیں کمانی ہیں ان ہاتھوں سے ہاتھ کمانے ہیں ورنہ معذور اٹھو گے وہ کیا فرمایا ہے یو شرو نلا منہ کے بل چلیں گے پاؤں نہیں ہوں گے نا اسی لیے چلیں گے پاؤں مسجد کی طرف چلے گا تو قیامت کو ملے گا نا یہ قدم تم نے رب کو دیے تو تمہیں قدم دے گا یہ لو رب کو دو گے جو دو گے جیسا دو گے تم جیسی نماز اس کو دو گے ویسی نماز وہ فیل کر کے رکھ لے گا اب کیا منگے تم گلا کرو اس نماز میں تو یہ ہے ہی کچھ نہیں سرکار آپ نے ہے نا کارڈ کارڈ کے اندر کیا ہوتی ہے لائٹ ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے خون کے اندر آپ دے دیں بھوت کے اندر تو وہ کارڈ کو خراب کوئی نہیں کرتا بالکل اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل نیا ہے بہت سارے لوگ بےچارے دھوکے میں اٹھا کے چیک بھی کرتے تھے اب اس میں سے کمی بیشی کیا ہوئی ہے بوتھ نے اس کی جان نکال لی وہ لور لے لیا اس میں لائٹ لے لی اس میں. انرجی لے لی اس میں باقی اسی طرح اب آپ اس کی شکل دے کے گساتے ہیں اندر تو وہ کیا کہتا ہے بتائے اس کو نکالو باہر وائڈ انویل، نماز بھی اگر تسی دی وہاں تجھے پانی کی ضرورت پڑی تھی نماز تمہیں نماز تو دے دی کہ یہ تیری امانت ہے لو اپنی نمازیں بھی روزے بھی نماز آپ نے گسائی اندر مشین نے کا کا نکالو بار انویلڈ یہ کیا دوسری گسائی انویلڈ تو اتنا آپ نے دفاع پہاڑوں کے مطابق اٹھایا ہوا ہے لیکن کسی میں جان کوئی نہیں ہے کہ آپ کو پانی وہاں دے بو تو الٹا بوجھ ہو گیا نا مسئلہ عمارے یا میرے گدے کی طرح بوجھ اٹھایا ہوا رضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے راستوں کے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جگراتے اور تھکاوٹ کے کچھ نہیں مل اور بڑے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملے کیوں روزے میں انرجی کوئی نہیں ضائع کر دی نا کسی کی غیبت کی تو نکل گئی جتنی کی اتنے پوائنٹس میں سے خرچ ہو گئے اتنے یونٹ اتنے سے چلے گئے آپ کو کہا گیا تھا کہ گوشت نہیں کھانا یہ نہیں کہا گیا تھا کہ گائے کا نہیں کھانا بھائی کا کھا لینا آئیو اب وہ آحا جو منجا میں آخری ہے مردہ بھائی کا گوشت تو یہ ساری چیزیں مد نظر رہنی چاہیے ایک جگہ کمرہ بند کر کے بیٹھ جائیں سوچیں دوسری زندگی ہے کہ نہیں اپنے آپ سے بحث کرنے کوئی مولوی آپ فتواری مفتی سے نہ جا کے آپ بحث کریں اپنے آپ سے بحث کریں امین حصن مرحوم جو سات ایمان فراہی ان سے کسی نے پوچھا کہ کبھی آپ کو ایمان بلاخرا کے بارے میں چھک ہوا کہ پھر بننا ہے اٹھنا ہے حساب کتاب ہونا ہے ہاں ہا, ایک دفعہ ہوا تھا. میں نے دروازہ بند کر دیا بیٹھ جو دلیلیں اس کے خلاف تھی ساری نکالب کے سامنے رکھی لکھ اور جو اس کی فیور میں تھی وہ بھی ساری اور فیصلہ کر کے دروازہ کھولا ہے کہ میاں ہے اس کے بعد الحمدللہ للہ تک کبھی کوئی شک کا نہیں گزرا کسی قسم کا کوئی اس میں بالکل ڈٹا ہوا ہوں یقین کے ساتھ یہ ہوتی ہے اپنی کمائی سوچے ہے کہ نہیں سوچیں کہ نہیں ہوتا. کون کہتا ہے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ جھوٹ بولتے کبھی نہیں بولتے یہ تو ان کے دشمن بھی کہتے ہیں اللہ کہتا ہے پھر لوگ جا بھی رہے ہیں اس طرح سارے دلال اکٹھے کر کے فیصلہ کرنے کے ہے یا نہیں اگر دل یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے تو دنیا میں تو موجود کرو نہیں ہے چار دن کافر یہ تو کر رہا نا خاصرا دنیا والا آخرا بھی ٹھوک ٹھوک ٹھوک ٹھوک کے رہے تو آؤٹ تو پھر بھی ہو گئے ہو تم تو اس سے بہتر نہیں تھا دو چار چھکے مار دیتے کافر کی دنیا تو ہے نا دنیا جنت الکاپ کیا دنیا سجن المن وہ جنت الکاپ کافر کی جنت ہے وہ بھائی اگر وہاں نہیں ملتی تو یہاں والی تو ذرا اویل کرو نا اور اگر امام بل آخرہ ہے دل کہتا ایمان کہتا کہ نہیں اٹھنا ہے بھائی پھر اٹھنا ہے صاحب تو پھر کچھ خیال کرو کمائی کیا کر رہے ہو مہینے میں کچھ پرسنٹیج رکھی ہے کہ اتنی آثرت کے لیے دینی تمہیں آگے پانی نہیں چاہیے تمہیں کھانا نہیں چاہیے تمہیں چھت نہیں چاہیے اس کی فکر نہیں ہو کماؤ گے بناؤ گے تو اس میں جاؤ گے نہیں تو سرکاری راج تو پھر پتہ ہے نا کیسی ہے میاں صاحب کھانا باہر سے منگواتے ہیں یا تو رہیں جی یہاں سے کر کے جاؤ کہ گھر کا کھانا آپ کو ملے نہیں تو سرکاری کھانا آپ کو پتا ہے اتنا چھ جب زکو میں تامل تلمول یغل تل بطور کغل حمیم آج ہم نے تراوی میں پڑھنا ہے ان شاء تو ایمان بنا لیں یہ رمضان کا مہینہ سمجھنے کہ جنت کی لگی ہے ایک نفل فرض کے برابر ایک فرض فرضوں کے برابر تھوڑے دن رہ گئے پتا نہیں آگے کس طرح کا معاملہ ہوگا بڑی عجیب صورتحال ہے ادھر آخری اشرا ہے اتفم میں نار مٹیاں بھر بھر کے آگ سے نکالے جا رہے ہیں اور ادھر ملینیم کا چکر چلا ہوا ہے دنیا کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ آخری دن نیو ہیپی نیو ایئر جو ہے یہ وہ دو جگہ منائیں ایک جگہ ایک دفعہ یورپ میں اور پھر فورن سفر کر کے امریکہ چلے جاؤں وہاں دوسری دفعہ بھی منا لیں کچھ لوگوں کو وہ فکر لگی ہوئی کچھ سر رب کے سامنے جھکے ہوں گے کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا لے اور کچھ کپڑے اتار کے چلانگے لگا رہے ہوں گے اس آگ کے اندر یہ دو انتہائی اس دفعہ بالکل آمنے سامنے آ گئی رمضان کا آخری اچرا ہے اس کو من النار آگ سے چکارے کا یہ اچرا ہے اور ادھر وہ کافروں کو چھوڑے مسلمان تیاریاں کر رہے مصیبت تو یہ لہٰذا کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہماری جان آج ان لوگوں میں بنائے جو اس رمضان میں اس طرح ہو جائیں جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور پھر ہمیں آخرت کی بچت کرنے کی بھی توقی عطا فرمائے کمائی کرنے کی بھی تحقیق عطا فرمائے واخر و دعوان